معاف کر میری مستی خدائے معاف کر میری مستی خدائے زب جل کہ میرے ہاتھ میں ساغر ہے میرے لگ پہ غزل کریم ہے تو میری لفزشوں کو پیار سے دے کریم ہے تو میری لفزشوں کو پیار سے دے رحیم ہے تو سزا و جزا کی حد سے نکل معاف کر میری مستی خدائے کہ میرے ہاتھ میں ساغر ہے میرے لب پہ غزل کریم ہے تو میری لذشوں کو پیار سے دیکھ رحیم ہے تو سزا و کی ہد سے نکل ہے دوستی تو مجھے میزبانی دے تو آسماں سے اتر اور میری زمین پہ دوستی تو مجھے دے تو آسماں سے اتر اور میری زمین پہ چل میں پاپا گل ہوں مگر چھو چکا منار عش گئے تھے میں پاب گل ہوں مگر چھو چکا مناارۂ عش تو, تو بھی دیکھ یہ خاک و خشارہ جنگل بہت عزیز ہے مجھ کو یہ خاک دا میرا یہ کو سار یہ <M2> کلزم یہ دشت یہ دلدل دل میرے جہاں میں زمان و مکان و نہار ابد نہ آج نقل میرے لہو میں ہے برق کا جذب و گریز, آہ آہ گریز تیرے صبو میں مے زندگی نہ زہر اجل میرے لہو میں ہے برقِ تپاں کا جذب و گریز تیرے سبو میں میں زندگی جل تیری بہشت ہے دشتِ جمود و بہر سکوت میری سرشت ہے آشوب ذات سے بےکل تیری بہشت ہے دشتِ جمود و بحر سکوت میری سرشت ہے آشوب ذات سے بےکل تو اپنے عرش پہ شاداں ہیں سو خوشی تیری میں اپنے فرش پہ نازا ہوں اے نگارِ ازل مجھے نگ جنتِ گنگشت کی بشارت دے مجھے نہ جنت گنگر تک ہی بشارت دے کہ مجھ کو یاد ابھی تک حضرت اول کی بشارت ہے کہ مجھ کو یاد ابھی تک حجرت یا پل <سؤال> ترے کرم سے یہاں بھی مجھے میسر ہے جو زاہدوں کی عبادت میں ڈالتا ہے قلب ترے کرم سے یہاں بھی مجھے میسر جو زاہدوں کی ترے کرم سے یہاں بھی مجھے جو زاہدوں کی عبادت میں ڈالتا ہے وہ سیر چشموں میرے لیے ہے بے وقت جمال ہور و شراب تور و شیر و اصل میں پی رہا ہوں ابھی تیرے انتقام کی آگ کہ جس سے دل میرا انگار تن میرا منکل میری جبیں پہ نہیں کوئی داغ محرابی کہ میں دعاؤں کا قائل نہ میں شکارِ کسل گناہ گار تو ہوں پر نہ اس قدر کہ مجھے سلیم روز مقافات کی لگے بو جھل گناہ گار تو ہوں پر نہ اس قدر کے مجھے سلیم روز مقافات کی لگے بوجھل کہیں کہیں کوئی لالا کہیں کہیں کوئی داغ میری بیاس کی صورت ہے میری فرد عمل کہیں کہیں کوئی لالا کہیں کہیں کوئی داغ میری بیاس کی صورت ہے میری فرد عمل وہ تو کہ اگتا کشاؤ مسبب الاضباب یہ میں کہ آپ ما ہوں آپ اپنا ہی حل میں آپ اپنا ہی حابیل اپنا ہی قابل میری ہی ذات ہے مقتول و قاتل و مقتل برس برس کی طرح تھا نفس نفس میرا صدی صدی کی طرح کاٹتا رہا پل پل تیرا وجود ہے لار بشرف و افزا اعلی تیرا وجود ہے لار بشرف ولا جو سچ کہوں تو نہیں میں بھی ارضل اسفل یہ واقعہ ہے محب کہ شاعر وہ دیکھ سکتا ہے <تحد> رہے جو تیرے فرشتوں کی آنکھ سے اوجھل وہ پرفشاں ہیں مگر غول شپرک کی طرح یہ واقعہ ہے کہ شاعر وہ دیکھ سکتا ہے رہے جو تیرے فرشتوں کی آنکھ سے اوجھل وہ پرفشاں ہیں مگر غول شپرک کی طرح سرائے گا ہیں باہ کہ جو چشم کور میں کاجل میرے لیے تو ہے سو بخششوں کی بخشش قلم کے افسر و تبل و علم سے افضل یہی قلم ہے کہ جس کی ستارہ سازی سے دلوں میں جوت جگاتی ہے عشقی مشل یہی قلم ہے جو دل میں اتار لیتا ہے مثال مشک غزالانے یہی قلم ہے جو دل میں اتار لیتا ہے مثال مشک غزالوں کی آنکھ سے کاجل یہی قلم ہے جو دکھ کی رتوں میں بخشتا ہے دلوں کو پیار کا مرہم سکون کا سندل یہی قلم ہے کہ اعجاز ہر سے جس کے تمام عشوت ترازان شہر ہیں پاگل یہی قلم ہے کہ جس نے مجھے یہ درس دیا کہ سنگ خشت کی زد پر رہیں گے شیش محل یہی قلم ہے کہ جس نے مجھے یہ درد دیا کہ سنگ کی زد پر رہیں گے شیش محل یہی قلم ہے کہ جس کی شریر کے آگے ہیں سرما درگلو خون خار لشکروں کے بگل یہی قلم ہے کہ جس کے ہنر سے نکلے ہیں رہے حیات کے خم ہوں کے زلف یار کے بل یہی قلم ہے کہ جس کی عطا سے مجھ کو ملے یہ چاہتوں کے شگوفے محبتوں کے کمل تمام سینہ فغاروں کو یاد میرے سخن ہرے غیرت مریم کے لپے میری غزل اسی نے سہل کیے مجھ پہ زندگی کے عذاب وہ احد سنگ زنی تھا کہ دور تیر اجل اسی نے مجھ کو سکھائی ہے راہ اہل صفا اسی نے مجھ سے کہا ہے پلے سرات پہ چل اسی نے مجھ کو چٹانوں کے حوصلے بخشے وہ کربل آئے فنا تھی کہ کار جدل اسی نے مجھ سے کہا اس میں اہل صدق امر اسی نے مجھ سے کہا سچ کا فیصلہ ہے اٹل اسی کے فیص سے آتش کدے ہوئے گلزار اسی کے لطف سے ہر زشت بن گیا اجمل اسی نے مجھ سے کہا جو ملا بہت کچھ ہے اسی نے مجھ سے کہا جو ملا, جو ملا, ملا بہت, بہت, بہت کچھ ہے اسی نے مجھ سے کہا جو نہیں ہے ہاتھ مل اسی آہ آہ آہ نے مجھ سے کہا جو نہیں نہی ہے ہاتھ مل اسی نے مجھ کو کناک کا بوریا بخشا آمد. اسی کے ہاتھ سے دستے دراز تمہ ہے شل شماع. اسی کے ہاتھ سے دستے دراز تمہ ہے اسی کی آگ سے میرا وجود ہے روشن آمد. اسی کی آگ سے میرا ضمیر ہے سیکل اسی نے مجھ سے کہا بیت یزید نہ کر اسی نے مجھ سے کہا مسلق حسین پہ چل اسی نے مجھ سے کہا زہر کا پیالہ اٹھا اسی نے مجھ سے کہا جو کہا ہے اس سے نہ ٹل سے کہا آجی سے مات نہ کھا اسی نے مجھ سے کہا آج سے مات نہ کھا اسی نے مجھ سے کہا مسلحت کی چال نہ چل اسی نے مجھ کو عنایت کیا ید بیجہ اسی نے مجھ سے کہا سہر, سا سہر سامری سے نکل اسی نے مجھ سے کہا عقل تہ ہے اسی نے مجھ سے کہا ورتا خرت سے نکل اسی نے مجھ سے کہا وز عاشقی کو نہ چھوڑ وہ خواہ عز کا لمحہ یا غرور کا پل اور اذیتوں میں بھی بخشی مجھے وہ نعمت صبر کہ میرے دل میں گرا ہے نہ میرے ماتھے پہ بل عطا کے سبب یا میری انا کے سبب یا میری انا کے سبب کسی دعا کا ہے موقع نہ التجا کا محل واہ! سو تجھا کوئی ہے خالق نہ مجھے ہے مخلوق نہ کوئی تیرا بدل ہے نہ کوئی I wow. <laughs>